رات آتی, جو آتی, جو آتی, آتی ہے تو جو تمام نبیوں جو کا امام ہے وہ ابو بکر کے گھر آتے ہیں سبحان اللہ آپ یہ دیکھیں حضرت ابو بکر, بکر صدیق رضی اللہ, اللہ و و تعالی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کے گھر حضور خود چل کے جا رہے ہیں اور پھر حضور علیہ السلام اسلام کے یہ صحابی حضرت ابو بکر صدیق حضور کو لے کر چل رہے ہیں کبھی آگے جاتے ہیں کبھی اور پھر جب ایک مقام آتا ہے غار سور میں جانا ہے تو اب غار سور کی طرف جا رہے ہیں اور وہ سفر کتنا دشوار گزار سفر تھا کوئی معمولی سفر نہیں تھا اس دشوار گزار راستے کے اندر حضرت ابو بکر صدیق کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ میرے کندھوں پر سوار ہو جائیں اور عزیزان نے محترم ہم نہیں بلکہ شیعہ مصنف بہت بڑا ان کا رائٹر قاضی نور اللہ شوستری جو بڑا تبرہ کرنے والا غالی قسم کا شیعہ تھا ایرانی شیعہ تھا جی اور یہ مغلیہ دور میں جو ہے وہ یہاں آیا تھا اچھا تو یہ جناب اپنی کتاب مجالس المومنین میں لکھتا ہے کہتا ہے میں حیران ہوں کہ پتہ مکہ کے موقع پر جب حضرت علی نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حل کیا کہ میرے کندھوں پر سوار ہو جائیں اور ان بتوں کو توڑیں جو اوپر تصویریں بنی تھی تو حضور بارے نبوت کو نہیں اٹھا سکتا لیکن میں حیران ہوں کہ ہجرت کے موقع پر حضرت ابو بکر صدیق نے سرکار کو قدم اپنے کندھوں پر اٹھایا اور غارے شور میں لے گئے عزیزہ نے محترم یہ ڈھائی میل کا سفر ہے پہاڑی راستہ ڈھائی میل کا سفر آج سعودی حکومت نے یہ وہاں پر باڑھ لگا دی ہے پابندی لگا دی ہے کہ یہ راستہ بڑا مشکل ہے خطرناک ہے اس لیے وہاں جانے سے جو ہے نا وہ روک دیا ہے تو عزیزہ نے محترم دیکھیے ابو بکر صدیق کی شان دیکھیں کہ ابو بکر صدیق حضور کو کندھوں پر اٹھا کر جو ہے وہ لے کر جاتے ہیں اور پھر وہاں پر آپ نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ غار میں جاتے ہیں اسے صاف کرتے ہیں اور چادر اپنی سوچتے ہیں اور اس کے بعد سانپ والا واقعہ کے آپ نے سنا ہوگا سانپ ڈر رہا ہے لیکن ابو بکر حضور کو اٹھاتے نہیں ہیں کیوں کہ ابو بکر جانتے ہیں کہ اگر حضور کے آرام کا ادب ضروری ہے جان جاتی ہے تو چلی جائے لیکن نبی کی تعدیم اور حضور کے ادب اور احترام میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے تو توان محترم حضرت ابو بکر صدیق کو سانپ نے ڈسا سرکار اٹھے اور سرکار نے فرمایا اے ابو بکر کیا بات ہے آنکھوں میں آنکھوں کیوں ہے یا رسول اللہ درد سے تکلیف سے ہے سانپ نے ڈس لیا سرکار نے اسلاط السلام نے فرمایا چاہے اپنا پاؤں یا لاؤ سرکار نے اپنا لعاب دہن اپنا لعاب مبارک لعاب تھوک کو کہتے ہیں اپنا لعاب جو ہے وہ سرکار نے وہاں پر لگایا تو اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق کو صحت اور شفا سا فرمائی آج مسلک صدیق اکبر بھی سن لیں آج لوگ کہتے ہیں کوئی دافع البلا ول ببا نہیں ہے یہ ہم دروس آج پڑتے ہیں نہ کہتے ہیں دافع البلا داف البلا ابل ببا جب پڑھتے ہیں کہتے ہیں یہ شرک ہے سنے ابھی وغیرہ سیدھا رسول اللہ نہیں یہ شفا تو اللہ دے گا یہ بلا اور مصیبت تو اللہ ڈالنے والا ہے نہیں نہیں ابو بکر صدیق جو ہے اس پر راضی ہے اور ابو بکر صدیق یہ نہیں کہتے یا رسول اللہ اگر تھوک لگانے سے صحت ملتی ہے لعاب لگانے سے ملتی ہے تو میں بھی بشر ہوں آپ کی ہی بشر ہیں تو میں اپنا اے لعاب اے لگا لیتا اے ہوں یا رسول اللہ, اللہ آج تو کوئی آدمی ہو جو یہ جو دعوے کرتے ہیں ہمارے جیسے بشت تو ان کو سوچنا چاہیے ہمارے تھوپ میں تو بیماری ہے لیکن سبحان اللہ سرکار کا جو لوہا ہے اس میں شفائی شفا ہے تو پتا یہ چلا ابو بکر کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو لعاف مبارک ہے وہ شفائی شفا ہے اور ابو بکر کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور مددگار ہے حضور مدد بھی کرتے ہیں اور مصیبت اور بلا کو ٹالتے بھی ہیں اچھا اب قریش کے لوگ ڈھونڈتے سے آگ تو اس وقت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نا کو پریشانی لائق ہوئی یہ پریشانی اپنے بارے میں نہیں تھی بلکہ اپنے آقا کے بارے میں تھی کہ اگر میرے آقا کو کچھ ہو گیا تو کیا بنے گا تو ادھیان محترم سرکار نے کیا فرمایا سبحان اللہ سرکار فرماتے ہیں سانت نئی اس گما سے اتار جب وہ دونوں غار میں تھے تو کیا اس یقول اللہ کے دیہی جب وہ اپنے صاحب سے, سے یہ کہہ رہے تھے جب اپنے سوچ سے یہ کہہ رہے تھے جب اپنے صحابی سے یہ کہہ رہے تھے تحزن غم کر حزن ہوتا ہے جو اپنے پیارے کے بارے میں ہو خوف ہوتا ہے جو اپنی ساتھ کے بارے میں ہو تو ابو بکر صدیق کو اپنا ڈر نہیں تھا بلکہ سرکار کے بارے میں تھا کہ سرکار کو کوئی نقصان نہ پہنچے تو حضور نے کیا فرمایا اللہ معنا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے اے ابھی بکر میں تیرے ساتھ میرے ساتھ آپ دیکھیں حضرت موسا علیہ السلام جب اپنے بھائی جو کہ نبی ہیں ہارون ہارون علیہ السلام نبی ہیں حضرت موسا اپنے بھائی سے جب یہ کہتے ہیں چلو تبلیغ کرنے کے لیے چلتے ہیں فرور کو دعوت حق دیتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں بھائی کہتا ہے ہم کیسے جائیں اس کا تو بڑا روب اور دبدبہ ہے تو حضرت موسا علیہ السلام نبی ایک رسول ایک رسول اپنے بھائی کو اپنے نبی کو دوسرے نبی کو کیا کہتے ہیں ان اللہ معیری اللہ میرے ساتھ ہے یعنی وہ تو یہ کہیں کہ اللہ میرے ساتھ ہے اور اگر تو میرے ساتھ ہے تو تجھے بھی قربت ملے گی لیکن یہاں دیکھیں حضور یہ کہہ رہے ہیں کہ اے صحابی فکر نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے اللہ کو یہ ادا پسند آ گئی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں نازم فرما دیا اور سامعین محترم امام راضی سے پوچھیں امام کرتبی حضرت عبداللہ ابن عباس سے لے کر حضرت مفتی احمد یار خان نئی تک جتنے بڑے بڑے اکابرین, بڑے جتنے بڑے بڑے اکابرین بڑے ہیں جتنے بڑے بڑے فکہ ہیں جتنے بڑے بڑے محدثین اور مفسرین اور متقل ہیں جب ان سے پوچھو تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی عام صحابی کی صحابیت کا انکار کرنا یہ گمراہی ہے لیکن کفر نہیں اس کو کافر نہیں کہا جا سکتا لیکن اب اوپر وہ ہے کہ ان کی صحابی ہونا ان کا ساحد ہونا یہ قرآن کی نقل سے ثابت ہے یہ قرآن کی آیت سے ثابت ہے اور تمام مفسرین نے یہ لکھا من ان کرا ستا دی بکرو لے انکار قرآنی تو آلہ اس یقینوں نے کہ جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہ صحابی ہونے کے کا انکار کیا جائے گا اس لیے کہ وہ قرآن کی نسب کا انکار کر رہا ہے اور جو قرآن کی نسب کا انکار کرے وہ کافر ہو جاتا ہے چوزی جان محترم حضرت ابو بکر صدی ردی اللہ ہو تال ہو کوئی معمولی ہستی نہیں کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے تو آپ نے دیکھا ہجرت کے دوران جو انہوں نے خدمت سر انجام دی ہے دنیا جو ہے قیامت تک اس کو یاد رکھے گی خیر اس کے بعد جب حضور تشریف لاتے ہیں مدینہ طیبہ میں تو جہاں پر مسجد نبوی بنی تھی تو یہ دو بچوں کی زمین تھی جو یتیم تھے سہل اور سہیل تو انہوں نے کہا ہم فی سبیل اللہ بغیر کسی معاوضے کے مجانن فری یہ دینے کے لیے تیار ہے لیکن سرکار نے فرمایا ہم یہ زمین مفت نہیں دیں گے اور ابو بکر سے فرمایا اے ابو بکر اس زمین کی قیمت ادا کر دو تو عزیزہ نے محترم ذرا اندازہ لگائیں جو مسجد نبی اس وقت تعمیر ہوئی یہ کس نے خریدی ہے جناب ابو بکر صدیق نے خریدی ہے آج کوئی آدمی ایک مسجد بنا دے تو کہتا جی میرا بڑا ثواب ہو گیا جی یہ ہو گیا میں یہ ہو گیا میں وہ ہو گیا آج چودہ سو سال گزر گئے تقریبا اور اس جگہ پر نماز پڑی جا رہی ہے تو آپ بتائیں کہ ابو بکر کی عظمت اور ان کے ثواب کا کیا عالم ہوگا فوجی جانے محترم اور یہ جو لیکھی غار والی لیکی یہ غار والی لیکھی کتنی بڑی نیکی ہے حضرت عمر کہا کرتے تھے اپنے زمانے میں کہ کاش اگر ابھی بکر میری ساری نیکیاں لے لیتے اور مجھے ایک نیکی دے دیتے جو غار والی نیکی ہے ہجرت والی نیکی ہے اور جو مرتدین کے ساتھ کتاب والی نیکی ہے تو میں یہ سمجھوں گا ہاں، میں فائدے میں آؤں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نا مشکات کی حدیث ہے عرص یا رسول اللہ کیا کوئی ایسا امتی ہے کہ اس کی نیکیاں ستاروں کے برابر ہوں آپ نے فرمایا ہاں عمر کی نیک اللہ تو میرے ابو ابو بکر کی نیکیوں کا کیا ہوا فرمایا عمر کی ساری نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر تو عزیزان محترم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نا کوئی معمولی ہستی نہیں اور صحابی کا کیا مقام ہے بخاری شریف کی حدیث ہے حضور علیہ السلات و اسلام فرماتے ہیں کہ لا تصب دو صحابی میرے صحابہ کو گالی مت دو میرے صحابہ کو برا بلا نہ ولا نصیفہ حضور فرماتے ہیں کہ اگر میرا کوئی صحابی او تم میں سے کوئی شخص ایک اور پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے اللہ کی راہ میں اور میرا صحابی ایک مد یعنی ایک کھیت جو ہے یا آدھے کے برابر جو ہے یعنی تھوڑا سا مال جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کرے میرے صحابی کو نہیں پہنچ سکتے چوجی جان محترم یہ صحابہ کا اتنا مقام ہے اور حضور علیہ السلام کی کیا شان ہے سبحان اللہ آج سپاہی صحابہ بنی ہے صحابہ صحابہ کرتی ہے صحابہ کی بڑی تعریف کرتی ہے ان سے پوچھا جائے کہ یہ بتاؤ کیا کوئی دوسرا صدیق اکبر ہو سکتا ہے کیا دوسرا عمر فاروق ہو سکتا ہے کیا دوسرا عثمان غنی ہو سکتا ہے کیا دوسرا علی المرتضیٰ ہو سکتا ہے تو سپاہی صحابہ والے ببانگے دوہل کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں ہو سکتا کوئی ابھی بکر جیسا نہیں ہو سکتا بلکہ وہ کہتے ہیں کوئی بلال جیسا نہیں ہو سکتا ہم نے کہا وہ کم از کم اپنی عقل کا علاج کروا لو جب حضور کے جو صحابی ہیں ان جیسا کوئی نہیں ہو سکتا تو پھر یہ بتاؤ کہ حضور جیسا کوئی کیسے ہو سکتا ہے میری بات آپ کو سمجھ آ شاید جب حضور کے کوئی نہیں ہو سکتا ہے جی بھئی دیکھیں نا صحابی وہی ہے نا جس نے حضور کو دیکھا جس نے حضور کو دیکھا تو وہ تو جنتی ہو گیا ہے جی جس نے حضور کو دیکھا وہ بے مسل ہو گیا تو مجھے یہ بتائیے کہ جس نے اس کائنات کے خالق کا دیدار کیا اس کا کیا مقابلہ اگر ایک نبی کو دیکھنے والا بے مسل ہو جاتا ہے تو ہمارے نبی نے تو اللہ کا دیدار کیا ہے تو پھر ہمارا نبی کے مشن کیوں نہیں اور اگر نبی کے دیدار سے کوئی شخص جنتی ہو جاتا ہے تو پھر ہمارا نبی جس نے اللہ کا دیدار کیا ہے وہ جنتوں کا مالک کیوں نہیں ہو سکتا ہاں جی تو یہ غور کرنے کی ضرورت ہے اور یہاں کہ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ تھا آپ یہ فرماتی تھیں کہ آ حضور نے اللہ کا دیدار بدلال کرتی تھی لا قہل اب تھا کہ ادراک نہیں کر سکتی آنکھیں جو ہے اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی تو حضرت ابو بکر صدیق کو جب پتہ چلا تو ابو بکر آگئے اور آ کے کہنے لگے عائشہ یہ تم کیا کہہ رہی عائشہ انہوں نے کہا ابا جی قرآن کی آیت ہے لا تدری کو حضرت افسار بکر صدیق نے فرمایا کہ اے عائشہ یہ قرآن تم پر اترا ہے یہ محمد عربی پر اترا ہے عائشہ نے کہا یہ تو اللہ کے رسول پر اترا ہے تو حضرت بکر نے فرمایا اے عائشہ سنو میں صحابہ کے ساتھ تھا اور میں نے خود سنا سرکار نے فرمایا رائی تو ربی فی احسن اختنی میں نے اپنے رب کا حسین اور جمیل انداز میں دیدار کیا جب سرکار فرما رہے ہیں ادراک اور چیز ہے اور رویت اور چیز ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا یہ عقیدہ ہے کہ سرکار نے رب کا دیدار کیا ہے تو آج بد مذہب لوگ ہیں اور یہ جو غلط عقیدے والے لوگ ہیں ان کو چاہیے خاص طور پہ سپاہی صحابہ اور یہ جو اس طرح کے صحابہ, صحابہ صحابہ کرنے والے ہیں کہ وہ اس بات کا اعلان کریں کہ ابو بکر صدیق ان میں غیر شکایت ابو بکر صدیق جو ہے وہ حضور کے شفا داف البلاب البا ہونے کے قائل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سرکار کے بے نصر ہونے کے قائل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو ہے سرکار کا اللہ کا دیدار کرنے کے قائل ہے تو عزیزہ محترم اور سنیے حضور ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے ترمذی کی حدیث ہے حضور فرماتے ہیں سعید حضرت ابو سعید خدری جو ہے کی روایت کرتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں ما من نبی جن الا له وزيران من اهل السماء و وزيران من اهل الارض فاما وزيرايا من اهل السماء فجبريل وميكائيل فاما من اهل الارض سی ہیں کہ ہر نبی کے دو وزیر آسمانوں میں اور دو وزیر زمینوں میں ہوتے ہیں اور سنو میرے آسمانوں میں دو وزیر ہیں وہ ہیں جبریل اور میکائل اور میرے دو وزیر زمین میں ہیں ان کا نام ہے ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ ترمزی شریف کی حدیث ہے اور امام حاکم نے بھی اس کو نقل کیا ہے اور امام حاکم کہتے ہیں یہ صحیح الفناد ہے یعنی حدیث صحیح ہے اور امام ترمزی بھی کہتے ہیں یہ حدیث حسن ہے یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی ویسے حدیث ہے بلکہ یہ بڑی پکی حدیث ہے سرمزی شریف کا حوالہ آپ کو دے دیا اسی طرح دہلمی نے بھی اس کو نقل کیا ہے اور بہت سارے معدثین جو ہیں انہوں نے اس حدیث کو جو ہے وہ اپنی اپنی کتابوں کے اندر جو نقل کیا ہے تو عزیزہ نے محترم اب یہاں پر پھر وہی بات آ گئی پھر عقائد ہے تو آپ مجھے بتائیں وزیر کس کے ہوتے ہیں وزیر کس کے ہوتے ہیں وزیر لکھیے ذرا ٹائپ کریں تاکہ مجھے پتہ چلے آپ میری گفتگو سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں وزیر ہوتے ہیں بادشاہ کے وزیر کس کے ہوتے ہیں بادشاہ کے وزیر ہوتے ہیں سبحان اللہ بادشاہ کے وزیر ہوتے ہیں اور حضور یہ فرما رہے ہیں کہ زمین اور آسمان یعنی دو وزیر آسمانوں میں اور دو زمینوں میں پتہ یہ چلا کہ سرکار کی, سرکار کی حکومت آسمانوں میں بھی ہے اور زمینوں میں بھی ہے سرکار کی حکومت آسمانوں میں بھی ہے اور زمینوں میں بھی ہے, میں بھی ہے. تو عزیزان محترم ارض یہ کر رہا تھا حضور کے صحابہ پاک ہیں دیکھے نا پہلے بیس سے ہم محبت کرتے ہیں ہم اہل بیت کی عظمت کے بھی قائل ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اہل بیت اہل بیت تو بہت کرتے ہیں اہل بیت کی بڑی وہ بیان کرتے ہیں اور قرآن کی آئے بھی پڑھتے ہیں ان نمالی وہ یوتا یہ کم تت پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں اہل بیت پاک اہل بیت پاک اہل بیت پاک ہم کہتے ہیں بالکل حق بالکل سچ لیکن ذرا دوسرا پہلو بھی تو بیان کرو کیا حضور صرف پہلے بیت کو حضور کے صدقے میں اللہ نے پاک کیا یا حضور آئے دنیا کو پاک کرنے کے لیے عزیزان محترم قرآن پاک, پاک پڑھ کر دیکھ لیں ایک نہیں دو نہیں دس نہیں قرآن پاک کے اندر اٹھارہ آیتیں ایسی ہیں کہ جو اس بات کو ظاہر کرتی ہیں جو اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں جو اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ حضور کی بے کا مقصد کیا تھا یعنی حضور کی آمد کا مقصد کیا تھا قرآن پاک کی اٹھارہ آیتیں مختلف, مختلف لفظوں کے ساتھ وہ یہ بیان کرتی ہیں حضور کا کیا مقصد تھا ید الو آیاتی آیا وہ عزت مختلف الفاظ کے ساتھ یہ چار مقاصد ہیں آیتوں کی تلاوت کرنا کتاب کی تعلیم دینا <سطح> حکمت سکھانا <سطح> سنت سکھانا و یزت اور ان کا تجزیہ کرنا اور ان کو پاک کرنا ان کو پاک کرنا تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا اگر نبی کے کلمہ پڑھتے ہو آپ مجھے اپنے ایمان سے یہ جواب دیں کیا نبی اپنے مقصد میں کامیاب دنیا سے گئے ہیں یا ناؤز باللہ کسی ایک مقصد میں بھی حضور ناکام ہوئے ہیں ناؤز بلّ ایسا سوچا بھی نہیں جا سکتا حضور اپنے مقاصد میں کامیاب حضور <موسیقی> نے اپنا, اپنا, اپنا کام پورا کیا اور صرف کیا لائے ہی نہیں ہے بلکہ ہجت الوداع کا موقع دیکھیں حضور نے <موسیقی> صحابہ سے پوچھا اللہ بلخ تو ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ ہیں بتاؤ کیا میں نے پیغام پہنچا دیا سب نے کہا پہنچا دیا کہا یا اللہ تو راضی ہو جا میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا تو حضور کا مقصد ہی یہی ہے حضور کا مقصد کیا ہے کہ جہاں اہل بیس حضور کے صدقے میں آئے تقہیر کے چادر کے نیچے وہ پاک ہے تو حضور کے صحابی بھی تو پاک ہے نا اور پھر تھوڑی غلطی کروں آئے میں تو مجھے میری اصلاح کریں گے سورہ انفال کے اندر اللہ تعالیٰ کیا بیان فرماتا ہے صحابہ کے لیے اگر یہ کہیں نا یزت کی بھائی پہلی بات ہے عزت کی ہن کا لفظ کی ہی ہے نا لیکن اگر آپ کہیں گے تطہیر وہاں پر آیا ہے وہ یوسا ہیرا کم تتہ اور رجا کہ بھائی وہاں رج دور کرنے کی بات ہوئی ہے اس میں تطہیر کی بات ہوئی ہے تو ویسے تسکیہ اور تطہیر ہم مانا ہے لیکن چلو اگر مان لیں کہ بھائی وہ تسکیہ اور ہے تتہیر اور ہے تو سنیے اب قرآن کیا کہتا ہے صحابہ کے لیے اللہ بیان فرماتا ہے بسم اللہ رحمانی وہی لیتا ہر رج ریتان والے یار بیٹا گم وب بیٹا یہ قرآن, قرآن ہے ف اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو میں احکام تمہیں دے رہا ہوں یہ جو حکم میں تمہیں دے رہا ہوں تو اس کا مقصد یہ ہے لے کا تاکہ تمہیں طاہر کر دیا جائے تمہیں پاک کر دیا جائے وہ یوںبا انکم اور ریٹ زش شی تان ریٹ زش شی اور تم سے وہ جو شیطان کی ناپاکی ہے اسے دور کر دیا جائے تو so, عزیزان محترم ہمارے آلیہ سناتو سلام آئے پاک کرنے کے لیے تو اب بھی اگر کوئی یہ کہے کہ ناؤز باللہ صرف تین یا چار صحابی رہ گئے اور باقی سارے مرتب ہو گئے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پرانی آیات کا منکر ہے وہ احادیث صحیحہ کا منکر ہے وہ یہ کہنا چاہتا ہے ناؤز باللہ بھئی یہ اعتراض تو پھر حضور پر آئے گا کہ حضور علیہ سلاتو سلام جو ہے کہ نہیں کر سکے صرف چار لوگ تیئیس سال دور میں آپ نے تیار کیے ہے جی بلکہ یہ اعتراض تو اللہ پر بھی آئے گا کہ باللہ کہ یا اللہ یہ کیسے آخری نبی بھیجے خاتم المیا بھیجے کہ یہ نبی جو ہے یہ لوگوں کو پاس بھی نہیں کر سکے تو اس لیے ماننا پڑے گا کہ حضور کے صحابہ حق ہے اور سچ ہیں اور حضور کے سارے صحابہ کا ادب و احترام کرنا جو ہے یہ ضروری ہے اور عزیزہ نے محترم عظیم ایک محدث ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک جن کو امیر المومنین فلحدیز کہا جاتا ہے ان سے کسی نے پوچھا یہ بتائیے عمر بن عبد العزیز افضل ہے یا امیر معاویہ افضل ہے رضی اللہ اب عمر بن عبدالعزیز جو ہیں عمر بن عبدالعزیز یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے ان کو خلیفہ کہا جاتا, جاتا ہے, ہے بلکہ خلیفہ راشد کہا جاتا, جاتا, جاتا ہے ان کی بڑی خدمات ہے لیکن یہ صحابی کو پوچھ رہے ہیں یہ بتائیے امیر معاویہ جو صحابی ہیں یہ پوچھا عبداللہ اپنے مبارک امیر المومنین الحدیث سے یہ بتائیے کہ امیر معاویہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز تو امیر المومنین فی الحدیث حضرت عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے محدث صاحب فرماتے ہیں مجھے افسوس ہے تم نے یہ سوال کیا یہ سوال پوچھنے پر افسوس ہے فرماتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جب سرکار کے ساتھ گھوڑے پر سوار تھے اور وہ گھوڑا جب چلتا تھا تو اس سے جو گرد اٹھتی تھی اور وہ گرد جو گھوڑے کی کہا کہ عمر بن عبد العزیز سے وہ گرد اور وہ ریت بھی افضل ہے کیونکہ انہوں نے کہا دلیل کیا انہوں کا دلیل یہ ہے کہ اس کی قسم اللہ نے قرآن میں کھائی وادیاتی دبھا فل موریاتی خدح فل مغیرات یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کی کسی ہے تو سارے ولی مل جائیں تو ایک عام صحابی کے درجے کا نہیں بن سکتے تو جو تمام صحابہ کا امام جو تمام صحابہ کا سردار ہے ابو بکر صدیق اس کا کیا مقام ہوگا عزیزہ محترم آپ دیکھے ایک وہ آیا کہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حضرت جبریل آتے ہیں بوریے کا سادہ لباس پہنا ہوا ہے اور بٹن کی جگہ کا ایک کانٹا لگایا ہوا ہے حضور نے فرمایا اے جبریل کیا بات ہے آج جنتی لباس نہیں پہنا آج جنتی لباس اتار کر آئے ہو اے جبریل کیا بات ہے تعجب کی بات ہے عرضیہ یا رسول اللہ آپ تعجب کرتے ہیں اس بات پر کہ میں نے یہ لباس پہنا ہے دراصل بات یہ ہے کہ ملائے اللہ کے جو فرشتے ہیں پورے آسمان کے جو جنت کے جتنے بھی فرشتے ہیں آج اللہ نے ہو حکم دیا ہے صحابی آپ کے غلام ابو بکر کے پاس آج کوئی لباس نہیں انہوں نے اس طرح کا لباس پہنا ہے اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا ہے جنتی لباس اتار لو اور آج ابو بکر والا لباس پہنو اور عزیزان محترم وہ وقت بھی تھا کہ ابو بکر کے لیے جبری لائے یا رسول اللہ ان سے کہیں کہ اللہ ان کو سلام فرماتا ہے رب سلام بیچتا ہے اور رب پوچھتا ہے اے ابو بکر کیا تو اپنے رب سے راضی ہے تو حضرت ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو آنکھ کہا یا رسول اللہ بے شک میں اپنے رب سے راضی ہوں میں اپنے رب سے راضی ہوں اور بخاری شریف کی حدیث ہے حضور فرماتے ہیں کہ جس کسی نے مجھ پر احسان کیا میں نے اس کا بدلہ دنیا میں چکا دیا سوائے ابو بکر کے اس کے احسانوں کا بدلہ قیامت کے دن اللہ عطا فرمائے گا تو محترم اور حضور نے فرمایا مسجد کی طرف جو دروازے ہیں جو کر دو سوائے ابو بکر صدیق کے دروازے کے مسلم شریف کی حدیث اور پھر ایک مرتبہ حضور تشریف لائے مسجد کے اندر ترمدی کے اندر یہ حدیث ہے ابن ماجہ اور امام حاکم اور ابن حبان نے بھی اس کو نقل کیا حضور مسجد کے اندر داخل ہوئے اور ابو بکر اور عمر حضور کے ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف تھے اور حضور نے ان کے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے اور حضور نے فرمایا اسی طرح قیامت کے دن بھی ہم اٹھیں گے جی اسی طرح قیامت کے دن بھی ہم اٹھیں گے اور پھر حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ جو ادھیر عمر کے جنتی ہیں یہ حضرت علی کے راوی ہیں حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ ابو بکر اور عمر جو ہے یہ ادھیر عمر جنتی لوگ جو ہیں ان کے اولین اور آخرین میں تھے ان کے سردار ہیں سوائے ندیوں اور رسولوں کے لیکن نیالی انہیں یہ بات ان کی زندگی انہیں نہ بتانا اور, اور ترمزی نے اور مسند امام محمد اور سبرانی اور ابن شہبہ وغیرہ نے اس حدیث کو نقل فرمایا تو عزیزان محترم یہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے حضرت ابو بقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ رضو فرماتے ہیں میں نے کسی شخص کے ماں نے اتنا مجھے فائدہ نہیں دیا جتنا کہ ابو بکر کے مال نے دیا ابو بکر رو پڑے اور عرض کیا اللہ ہل انا بال ہی اڈ اللہ کا یارس اللہ یا رسول اللہ میں اور میرا سب کچھ آپ ہی کا تو ہے میں اور میرا سارا مال آپ ہی کا تو آتھیکا ہے, ہے اور پھر سبحان اللہ حضور علیہ السلاطلام کی محبت دیکھیں, دیکھیں حضور علیہ السلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ حضرت حسان, حسان اتنے ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کتنی بڑی ہستی ہیں جو کتنے بڑے دربار رسول کے شاعر ہیں تو حضور علیہ السلام نے حضرت حسان سے یہ پوچھا کہ اکولتا سیابہ بت سیاح کہ اے حسان کی ہے کوئی نعت لکھی ہے ابو بکر کی شان میں کوئی قصیدہ لکھا ہے کوئی شعر لکھے ہیں تو حضرت حسان سے حضور نے پوچھا تو حضرت حسان نے کہا ہاں یا رسول اللہ اور پھر انہوں نے وہ شیر پڑے جس میں ابو بکر کی شان جو ہے وہ بیان کی تو سرکار اس کو دیکھ کر خوش ہوئے اور فرمایا کہ تم نے سچ فرمایا تو پتہ یہ چلا کہ ابو بکر کی تعریف سننا جو ہے یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور پھر عزیزہ محترم امام حاکم نے ایک اور حدیث کی نقل فرمائی ہے کہ ایک مرتبہ وفد ایک عبد القیس وفد عبد القیس کا جو ہے وہ آیا اور انہوں نے آ کر حضور سے نامناسب گفتگو کی تو حضرت ابوبکر صدیق سے حضور نے فرمایا کہ تم نے سنا ہے کہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق نے رسول اللہ جی ہاں سنا بھی ہے اور سمجھا بھی ہے تو حضور نے فرمایا ان کی باتوں کا جواب دو تو حضرت ابو صدیق نے جواب دیا تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے ابر آتا اللہ رضوان الکبر اللہ تعالیٰ نے تمہیں رضوان اکبر عطا فرمائی ہے تو کسی نے کہا یا رسول اللہ یہ رضوان الکبر کیا ہے ارضوان الکبر تو حضور نے فرمایا کہ رضوان الکبر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ باقی بندوں کے لیے قیامت کے دن عام تجلی فرمائے گا اور ابو بکر کے لیے اللہ خصوصی تجلی فرمائے گا ابو بکر کے لیے اللہ خصوصی تجلی فرمائے گا خاص تجلی فرمائے گا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے امام حاکم نے جو ہے اس کو نقل کیا اور محب طبری اور ابو نعیم نے بھی اس کو نقل کیا اور بھی بہت سارے محدثین نے اس کو نقل کیا ہے تو عزیزان محترم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل یہ خاص بات ہے اور دب میں اپنی گفتگو سمجھتا ہوں حضرت ابو بکر صرف جو عقائد کی کتاب ہے شرح عقائد نے یہ بات لکھی ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی ساری امت میں بلکہ قیامت تک حضرت اعظم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک انبیوں رسولوں کو چھوڑ کر باقی جتنے بھی امتی ہی ہیں ساری امتوں میں افضل حسی جناب ابو بکر صدیق کی اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ ابو بکر صدیق کی چار نسلیں صحابی ہیں حضرت ابو بکر جو ہیں ان کا ساتویں پشت پر ان کا شجرہ نصب حضرت ابو بکر صدیق کا حضور سے ملتا ہے مرہ ابن کاپ پر جا کر یعنی حضرت, حضرت اے اے ابو بکر کے جو دادا ہیں باپ دادا, دادا, دادا, دادا ساتویں پشت پر, پر حضور کے خاندان سے جان ملتا ہے اور پھر ابو بکر صدیق کی چار پشتے صحادی ہیں ساعتی یعنی, یعنی, یعنی, یعنی یہ صرف پوری دنیا, دنیا, دنیا میں ایک ہی ہستی ہے اور ایسی آپ کو کوئی ہستی نہیں ملے گی کہ وہ صحابی ہو وہ کیسے ابو بکر خود صحابی ان کے والد والدین وہ بھی صحابی ان کی اولاد ابو بکر کی وہ بھی صحابی یہ تین ہو گئی اور پھر آگے ابو بکر حضرت ابو بکر صدیق کے پوتے جو ہیں وہ بھی صحابی تو ابو بکر صدیق واحد ہستی ہیں کہ چار پشتیں ان کی جو ہیں وہ صحابی رسول ہیں چار پشتیں جو ہیں وہ صحابی رسول ہیں اور پھر رضب سبو کا موقع پر آپ کو پتا ہے آگے بڑے بڑے صحابہ نے بڑا بڑا مال پیش کیا تو حضرت عمر اپنے گھر کا آدھا لے آئے اور سوچا کہ آج میں آگے بڑھ جاؤں گا لیکن جب ابو بکر آئے تو سارا مال پیش کیا سرکار نے کہا ماں اب تیس لے اے ابو بکر یہ بتاؤ تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا تو حضرت ابو پیارا جواب دیتے ہیں کہتے ہیں اب قیمت الحمد اللہ رسولہ کہ میں نے ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا عزیزہ نے محترم اب آپ یہ دیکھیں یہ سرمزی اور ابو داؤد اور حاکم اور بحکی نے اس کو نقل کیا آج ہمارے حاضر و نازر عقیدے پر لوگ اعتراض کرتے ہیں دیکھیے ابو بکر صدیق کا عقیدہ حاضر و ناظر ابو بکر صدیق حضور سامنے بیٹھے ہیں اور ابو بکر کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میں گھر والوں کے لیے بھی اللہ اور رسول چھوڑ کر آیا ہوں یعنی گھر میں بھی اللہ رسول یہاں بھی اللہ رسول کیا مطلب ہے یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ جسم کے ساتھ تو سرکار ایک جگہ موجود ہے لیکن اپنے علم اور قدرت کے ساتھ ہر سنی کے اور ساری کائنات کو آپ مشاہدہ فرما رہے ہیں اور ایمان والوں کے سینوں میں موجود ہیں تو یہاں سے پتا چلا مسلک کے سیدنا صدیق اکبر کیا ہے کہ آپ حاضر و ناظر کے بھی قائل ہیں حضور سامنے ہیں اور کہہ رہے ہیں گھر میں بھی حضور ہیں جی ابو بکر صدیق نے اسی موقع پر علامہ اقبال نے کہا پروانے کو چراغ ہے تو بلبل بل بل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس تو حضرت ابو بکر صدیق نے سارا مال پیش کر دیا اور پھر جب سرکار دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں عزیزان محترم اور اذان میں انگوٹھے او, او, چومنا یہ بھی ابو بکر صدیق کا طریقہ ہے اور ملا علی کاری حنفی فرماتے ہیں کہ جب اس کا ثبوت حضرت ابو بکر صدیق سے ثابت ہے تو ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے تو ابو بکر صدیق کا طریقہ انگوٹھے چومنا آ جاؤ مسلق صدیق اکبر پر مسلق صدیق اکبر پر تو عزیزان محترم حضرت ابو بکر صدیق جبی اللہ تعالیٰ ہوں سرکار میں جب دنیا سے پردہ فرمانے لگے آپ جب بیمار ہیں تو آپ تشریف نہیں لائے نماز کے لیے تو حضرت بلال جو ہیں وہ اذان دیا کرتے تھے اب نماز کا وقت ہو گیا رہے گا تو عزیزان محترم یہ جو جماعت سرکار نے پیار فرمائی تھی اب امام کے لیے سب لوگ انتظار میں ہیں تو حضور علیہ السلاط والسلام نے فرمایا حضرت علی کو بلاؤ حضرت عباس کو بلاؤ اور ان سے کہا ارشاد فرمایا کہ جاؤ مرو ابا بکر فلی بن ناز کیا بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے تو عزیزان محترم آپ دیکھیں کہ سرکار علیہ السلام نے حکم فرمایا کس کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ, یہ سرکار نے اپنی زندگی میں اپنے مسلح پر کھڑا کر دیا کس کو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو کیوں کھڑا کیا حالانکہ آپ اگر حدیث اور سیرت کریں تو اس سے پہلے بھی بعض وقت سرکار کو اس سے زیادہ تکلیف ہوتی تھی لیکن اس کے باوجود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سلم مسجد میں آتے اور نماز پڑھاتے آج کیوں نہیں رہے اس کے لوگوں کو پتا چل جائے کہ اللہ کی طرف سے امام قورن مقرر ہوا اور رسول اللہ کی طرف سے امام قورن مقرر ہوا تمام شیعہ کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں تاریخ کی جتنی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں سب میں یہ بات واضح ہے کہ یہ امامت کی ذمہ داری سرکار نے ابو بکر صدیق کو عطا فرمائی بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ, صدیقہ نے حضرت حفصہ سے کہا کہ سرکار سے منت کریں عرض کریں, عرض, عرض کریں یا رسول اللہ کسی اور جو سے کہہ دیجیے عمر سے نماز پڑھانے کو کہہ دیجیے ابو بکر آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں وہ آپ کے مسلے پر کھڑے نہیں ہو پائیں گے لیکن آپ نے فرمایا نہیں نہیں ابو بکر نماز پڑھائیں گے فوجی زان محترم حضرت نے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ذمہ داری سرکار نے عطا فرمائی اور بخاری شریف کی حدیث ہے اور یہ صحیح حدیث ہے بخاری اور مسلم اور بہت ساری حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث آئی کہ سرکار نے اپنا فیبو ہٹایا صحابہ نماز میں تھے آج یہ عقیدہ ہے ایک طرف یہ عقیدہ ہے کہ نبی کا خیال نماز میں آ جائے نوز بلا نماز ٹوٹ جاتی ہے یا گدے یا بیوی کا برا خیال آنے سے بھی بدتر ہے نوز بلا گنزالے ایک طرف دیال تو یہ عقیدہ ہے ہم کہتے ہیں آ جاؤ مسل کے اکبر پر, پر, پر, پر, پر مسل کے اکبر بس پر, پر مسل صحابہ پر, پر آپ دیکھیں یہ بخاری شریف کی حدیث ہے نماز ہی میں تمام صحابہ نے کہتے ہیں جب ہم نے دیکھا تو عقائد جنگ روئے نہیں نا جی کان نوج ہے ابرا کا تو مستحق سرکار آ, کا چہرہ ایسے ہے جیسے کھلا ہوا قرآن ہے جی آپ یہ دیکھیں جب آپ دماغ پڑھتے ہیں تو آپ کا منہ قبلہ کی طرف ہوتا ہے چاوا کی طرف ہوتا ہے لیکن اب سرکار کا اجرا اور وہ کھڑکی وہ ایکسٹریم لیفٹ سائیڈ پر ہے ایکسٹریم لیفٹ سائیڈ پر ہے جی اور سفید بنی ہوئی ہے اب دیکھیں دو ہی باتیں ہوتی ان کے کان اس طرف سے یا ان کا دھیان اس طرف کا جی کہ وہ اب دروازہ تو ہے نہیں کہ کھلے گا تو آواز ہے پردے کے ہٹنے کی کیا آواز ہوتی دراصل ہوا یہ کہ جب سرکار نے پردہ ہٹایا اور سرکار جب مسکراتے تھے تو سرکار کے جو دندان مبارک تھے ان میں سے نور نکلتا تھا تو ساری مسجد جو ہے وہ نور سے جگمگ جگمگ ہو گئی ہوگی تو نماز ہی کی حالت میں صحابہ دیکھتے ہیں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں رانی ابو بکر صدیقینا نفتین نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کہتے ہیں قریب تھا کہ ہم اپنی نمازوں کو توڑ دیتے سرکار کو دیکھا تو اس جلوہ حسن مصطفیٰ میں اتنے گم ہو گئے قریب تھا کہ نمازوں کو توڑ دیتے نماز جاری ہے ادھر رہے جو ہیں عقل کہتی ہے عقل کہتی ہے کہ چہرے جو ہے وہ کعبہ سے پھر گئے چہرے قبلہ سے پھر گئے عشق کہتا ہے ارے کعبہ سے پھرے لیکن کابے کے کعبہ کی طرف پھرے ایک قبلے سے ہٹے تو دوسرے قبلے کی طرف آ گئے ایک کابے سے ہٹے تو کعبے کے کعبہ یعنی چہرے مصطفیٰ کی طرف آ گئے تو عزیزہ نے محترم اب فنا کا سا آبو بکرے اللہ کے ہی وزن ان نبیت صف وزن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے جن ان فلاح تھی حضرت ابو بکر صدیق پیچھے ہٹ گئے آپ نماز پڑھاتے ہوئے آپ پیچھے ہٹ گئے نماز لے حضور کی تعفیم کر رہے ہیں عدد کر رہے ہیں نماز پڑھاتے پڑھاتے پیچھے آ یہ سوچا کہ اب حضور آئیں گے اور نماز پڑھائیں گے اور یہ ساری باتیں نماز ہی میں ہو رہی ہیں اور حضور علیہ فلاق و السلام نے علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اسی نماز ہی کی حالت میں ان اتم منہ اپنی نمازوں کو مکمل کر لو تو عزیزان محترم پتہ یہ چلا کہ صحابہ کا عقیدہ یہ ہے کہ نماز میں سرکار کا خیال نہ آئے تو نماز ہوتی نہیں ہے اور نماز میں بھی اگر سرکار کا ادب نہ کیا جائے تو وہ نماز نماز نہیں ہے تو پتا یہ چلا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا عقیدہ کیا ہے تو عزیزان محترم عرض یہ کر رہا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو امامت کی ذمہ داری سرکار نے اپنی زندگی میں اپنی حیات ظاہری میں عطا فرما دی اور اسی طرح جب سرکار کا وشال ہوا تو جناب صدیق